يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعالى الله ورسوله فقد تفزع فزعا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدا هدي محمد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شقرتم وآمنتم وَكَانَ الله شاكرا عليما محترم سامعین اور سامیات انسان اللہ تبارہ کا تعالیٰ کا غلام ہے اس کی مخلوق ہے غلام تو وہ بھی ہوتے ہیں جو پیسے سے خریدے جاتے ہیں لیکن اس کو تو اس نے خود بنایا ہے یہ اللہ تعالی کی کریشن ہے مخلوق ہے اس لیے اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں آپ کسی اچھی چیز کی کوئی تعریف کرو کوئی مشین بنائی ہے کوئی کمپیوٹر بنایا ہوا ہے موبائل فون بنایا ہے یا اس انسان کی ذاتی خوبصورتی ہے اس کا قد لمبا ہے, ہے اس کی شکل اچھی ہے, ہے یا اس کے پاس پیسہ پاس پاس زیادہ ہے یا اختیارات, اختیارات دا زیادہ دا ہو گئے ہیں, ہیں جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ خالہ کا اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا انسان بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور انسان کے افعال اور اعمال بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے آپ ایک مشین بنا دیتے ہو وہ گلاس بنا رہی ہے وہ مشین لوٹے بنا رہی ہے وہ مشین, ہے، وہ مشین کا کمال ہے یا آپ کا کمال ہے اگر وہ مشین کا کمال ہے تو اس مشین کو بھی تو آپ نے بنایا ہے اور اگر آپ کا کمال ہے تو آپ کو بھی تو رب دل جلال نے بنایا ہے اس لیے الحمد رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ تبارہ کا وطار آپ کسی نبی ولی کی تعریفیں کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں افضل ترین شخصیت ہیں ان کی تعریفیں کر لو ان کے بال مبارک باعث شفا ہیں ولیل کی زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے کا نارا تکلبا ہی کے چہرے والے جتنی چاہو تعریفیں کر لو آخر کار ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس لیے وہ بھی سجدے میں پڑھ پڑھ کر یہی کہتے ہیں یا اللہ سب تعریفیں تیری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں ایک دن بستر پہ آپ تھے نہیں دھیرا تو ہوتا ہی تھا ٹٹولتی ہوئی میں تھوڑی آگے بڑی تو آپ کے سر والوں کو میرا ہاتھ لگا تو معلوم ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں تو میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ اللہ تعالی سے کیا باتیں کر رہے ہیں تو میں نے کان لگا کر سنا تو آپ یہ فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ کا من کا یا اللہ تیری ناراضگی سے کوئی نہیں بچا سکتا تیری ہی رضا تیری ناراضگی سے بچا سکتی ہے اس لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں واب بے معافات کا یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں وہ بھی کمن کا تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں لاسی یا اللہ میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا انت کماس نہیں على نفسی کا تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو اپنی خود کر لے میرے بس کی بات نہیں کتنے جامع کلمات کبھی فرماتے سب ہم اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالی کی تعریف ہے کتنی خلقی ہی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد وہ کون جانتا ہے ایک ڈول پانی میں نہ جانے کروڑوں مخلوقات ہوتی ہیں ایک اینٹ بلاک اٹھاؤ تو نیچے سے نہ جانے کتنی مخلوقات نکلتی ہیں سمندروں کے پانیوں میں اور زمین کی تہ میں اور زمین کے اوپر اور فداؤں میں اڑتی ہوئی کتنی مخلوقات ہیں اور جاندار کتنی ہیں اور بے جان کتنی ہیں سب اس کی مخلوقات ہیں یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق لیکن ہے تو آخر محدود لقد احسا ہوں ادا اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے اس کی لسٹ میں سب درج ہیں جو کچھ اس نے بنایا ہے تو پھر یہ تو تعریف محدود ہو گئی آداد خل کی ہی،, ہی یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے پر تو راضی ہو جائے کوئی حد نہیں وہ زینات عرش ہی یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے وہ کلمات ہی یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیرے کلمات کی روشنائی ہے کبھی فرماتے ربنا نا الحمد یا تیری تعریف ہے کتنی مل السماوات و مل اتنی تعریف ہے جس تر زمین و آسمان سارے بھر جائیں تو یہ تو مخلوق ہیں اور یہ تو بھر جائیں گے یہ تو محدود ہیں پھر فرماتے و مل من اماشی تمنش یا اس کے بعد جو جو پیمانے تیرے علم میں ہے وہ بھی تیری تعریف سے بھر جائیں میں جتنی تعریفیں کروں تو اس کا اہل ہے تیری ذات میں کبھی مبالغہ نہیں ہوتا نے بارے میں فرمایا نہ تو ترون کما میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیے تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اس لیے میری ذات کے بارے میں مبالغہ نہ کرنا لیکن ربض جلال کے بارے میں فرماتے ہیں اہل الثناء والمجد مجد یا اللہ جتنی چاہے کوئی تعریفیں کر لے تو اس کا اہل ہے تیری ذات میں مبالغہ نہیں ہوتا احق ما قال العبد وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٍ یا اللہ جو کچھ ہم تیری تعریف میں کہہ دیں تو اس کا زیادہ حقدار ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں اللہم لا مانع علم آطیت ولا معتی لما منعت ولا ينفع ذالجد من کل تو اس قدر میرے مصطفیٰ علیہ السلام صلی اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہیں اس لیے کہ جب مخلوق ساری کی ساری اس کی بنائی ہوئی ہے تو ان کی خوبیاں بھی ساری اللہ کی خوبیاں ہیں اور ان کی ساری تعریفیں وہ اللہ تبارک و تعالی خالق کے کائنات کی تعریفیں اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں کرنا اس کا شکر ادا کرنا یہ سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہے یہی کلمہ ہے یہی توحید ہے یہی شرکی نفی ہے اور یہی تعریف نہ کرنا اللہ تبارا کا تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا یہی کفر ہے اس لیے کفر کے مقابلے میں شکر آتا ہے انا حد نا حسبیل اما شاہ روما اما ہم نے اس کو راستہ بتا دیا اب چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے شکر نہیں کرے گا تو کفر کرے اور فرمایا وکل الحق رب رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ شاہ حق تیرے رب کی طرف سے آ گیا ہے اب جو چاہے ایمان لے آئے چاہے کفر کرے تو جہاں ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے ایسے ہی شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے نہ کے معنی میں تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میرا شکر ادا کریں اور شیطان کی پوری محنت ہی اس پوائنٹ پر ہے کہ اللہ کے بندے اس کا شکر ادا نہ کریں بات سمجھے آپ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے فرمایا ہو اخرجا و السمع ولا ولا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو پیدا کرنے کا مقصد شکر ادا کرنا ہے دوسرے مقام پر فرمایا پیدا کرنے کا مقصد عبادت کرنا ہے تو حقیقت میں شکر عبادت ہے اور عبادت شکر ہے اللہ اکبر ٹانگے اوپر اور سر نیچے ماتھا زمین پر اور کہتا ہے سبحان ربی اللہ یہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان ربی اللہ کبھی کہتا ہے کبھی کہتا ہے، سبحان کا اللہ ہمارا بنا دیکھا اللہ اغفر لی یہ اللہ تیری تعریفیں ہیں کبھی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے بہر بھائیو کبھی کفن پہن کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے یہ کیا ہے یہ سب عبادات بھی ہیں اور یہ مانگنے کے ڈھنگ بھی ہیں اور یہ اپنے آپ کو کم تر دکھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے تو فرمایا ہم نے تمہیں آنکھ دی کان دیا دل دیا اور تمہیں پیدا کیا اور مقصد کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو کان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو زبان کے ساتھ رب جلال کا شکر ادا کرو تمام آزا کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مسخر کر کے اس کی عبادت کے لیے مسخر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہم نے تمہیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اور نہ شکرے ہوئے تو جہنم میں جاؤ گے اللہ فرماتے ما اللہ, اللہ تمہیں عذاب دے کر اللہ نے کیا کرنا ہے ان شکر تم آمن تم اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اس پر ایمان لاتے رہو تو اسے نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے وہ اللہ شاکر نا اللہ تو بہت تھوڑی عبادت کی بھی قدر دانی کرنے والا ہے اور بہت علم والا ہے شیطان کیا کہتے ہیں ربیعت الجلال نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ددکار دیا رحمت سے دور کر دیا لانت کر دی کہتا ہے اچھا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب مجھے مہلت دے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اناہیوں میں بازون قیامت تک کے لیے مجھے محلت دے دے من کمنظرین تجھے میں محلت دیتا ہوں کہتا ہے تم مراطی من بین ایدی ومن خلف ہم وان ایمان شما الم میں سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے ہر طرف سے اس کو گھیروں گا ہر طرف سے گمراہی کے اسباب پیش کروں گا ہر طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور نتیجہ یہ ہوگا تجدید اکثر ہوم شاکرین قیامت والے دن اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں ہوگی اکثریت تیرا کفر کرنے والوں کی ہوگی تو یہاں شاکرین کا معنی موحدین شاکرین کا معنی متعین اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید والے اللہ کی عبادت کرنے والے رب الجلال کی تعت کرنے والے جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب کی سب شاکرین میں آ جاتی ہیں کہ قیامت والے دن شکر کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور کفر کرنے والے زیادہ ہوں گے شیطان کا مقصد حیات ہی اب یہ ہے کہ میں بندوں کو اللہ کے شکر سے دور کروں گا یہ بندے اللہ تعال کا شکر ادا نہ کریں اللہ اکبر و لجد اکثر احمرین قیامت والے دن اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں ہوگی کتنے لوگ شکر کرنے والے نکلیں گے ہزار میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا یا آدم وہ کہیں گے یا کا وسعدیک یا اللہ میں حاضر ہوں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وم تاز یوم ایل شکر کرنے والے کفر کرنے والے الگ الگ ہو جاؤ آدم اخرج النار اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ الگ کر دے کہیں گے اللہ کتنا کتنے ادھر جائیں گے کتنے ادھر جائیں گے ربیع الجلال فرمائیں گے ایک ہزار میں سے ایک شکر کرنے والا ہوگا اور نو سن نانوے کفر کرنے والے ہوں گے اللہ اکبر والا تاجدید اکثر احمرین شیطان نے پہلے کہہ دیا تھا اپنی محنت کے بالبوتے پر کہ میں محنت اس قدر کروں گا اس قدر گھیروں گا تیرے بندوں کو والا تجدید اکثر احمرین قیامت والے دن تیرے ساتھ تیرا شکر کرنے والے کم ہوں گے اور میرے ساتھ نشکر زیادہ ہوں گے تو میرے عزیز بھائیوں اس کائنات میں پہلا رسول جو آیا ہے اس کا نام نوح علیہ السلام ہے شرک پیدا ہونے کے بعد پہلے جتنے بھی آئے تھے شرک پیدا نہیں ہوا تھا صرف قوم کی تعلیم کے لیے آتے تھے شرک آ جانے کے بعد جو پہلے رسول آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی یہی صفت بیان کرتے ہیں کہ انکان آپ دن شکور کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا ان کے بعد جو رسول آئے ہیں پانچ اول العظم رسول ہیں حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسا اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلات سلام پانچ اول العظم رسول ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و یہی فرماتے ہیں شاہ اجتبا ہو حجا ہو مستقیم میرا بندہ ابراہیم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا موسا علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے بات ہوئی بات ہو تو پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ کس کی بات ہے کسی کی اذان اچھی ہو اور یہ اچھی اذان ہو رہی ہے یہ کون نہیں ہے یہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے رب الجلال کی آواز نہ جانے کتنی اچھی ہوگی جب بات ہوئی تو کہنے لگے رب ارنی ار نے کیا تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا اگر پہاڑ پر تجلی کروں گا اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر مجھے دیکھ لینا پھر اندازہ لگا لینا کہ مجھے دیکھنا کتنا آسان ہے فلم جب جلد وخر مساسائے کا پہاڑ پر تجلی کی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين اول المؤمنين يا الله تو پاک ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان استفیتک على الناس برسالاتي وبكلامي میں نے جو کچھ دیا ہے میں نے تو آپ کو رسول بنا دیا اور ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف دے دیا خود ما اتیتुका حکم میں نے جتنا قدر ملا ہے اتنا لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو حضرت موسا علیہ السلام کو بھی اللہ تبارہ و تعالی یہی حکم دے رہے لکمان حکیم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان کیا ہے لکمان الحکمت انشکر لی کو بھی شکر کا حکم دیا ہے انشکر اللہ ہے شاید انشکر لی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا اے ملو داوود شکرن و من عباد شکور اے داود اور ان کی آل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ادا کرو نہیں کہا کہا اے شکر پر عمل کرو مطلب یہ کہ جتنی بھی نیکیاں کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کا یہ انداز ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام ان کا قصہ لمبا بیان ہوا ہے بلکیس کا تاج اس کا پورا تخت آ گیا بلکیس بھی آ گئی مسلمان ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنی تخلتیا و یا اللہ جو مجھ پر نعمتیں ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو میرے والدین پر اللہ تیری نعمتیں ہوئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رات کو قیام فرماتے ہیں لمبا لمبا قیام حتا کے بسا اوقات ایک ایک حرکت میں پانچ پانچ پارے پڑ جاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث اور جتنا لمبا قیام ہے اتنا ہی رکو ہے اتنا ہی سجدہ ہے حتیٰ کہ خون نیچے کی طرف چلا جاتا اور پنڈلیاں سوج جاتی پاؤں سوج جاتے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ سلاۃ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے آپ کی لذوسیں سب معاف کر دی ہیں تو پھر بھی آپ اس قدر زیادہ تکلف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا جواب دیا تو کیا اس نے اتنی بڑی نعمت کر دی اور تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں جب یہ تقدیر کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارا کا و تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کہ کتنا کھائے گا کتنا جیے گا اور کیا کام کرے گا اور آخر میں جنت میں جائے گا یا آگ میں جائے گا یہ سب لکھ دیا گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں فہیم المل نیکی کیوں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے بشارت دے دی تھی جنت کی عشرہ مبشرہ ہے ان کے علاوہ بھی اور بھی ہیں کہا تم جنتی ہو وہ جو لکھ دیا تھا ہمیں تو بتایا نہیں ان کو بتا دیا ہے اس کے باوجود اس قدر رب کی عبادت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی اور صدیق ہچکیاں لے لے کر رو رو کر رات کو قیام فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لمبے لمبے قیام کرتے ہیں یہ سب کچھ اس کے باوجود کہ ان کو جنت کی ڈگری مل چکی ہمیں کوئی ڈگری دے ہم تو شاید واجب میں چھوڑ دیں کہ جب مقصد پورا ہو گیا جنت لینا تو اب رب کی عبادت کیوں کریں ان کا مقصد پورا ہو چکا فرمایا ابو بکر فل جنا فل جنا عثمان فل جنہ۔ فل جنا طلحہ فل جنا یہ ڈگریاں مل چکی ہیں اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتے اس قدر زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ایک کی بجائے کئی کئی ڈگریاں لی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ڈگری مل چکی ہے اور جب تبوک کے مارکے میں تقریباً نو کروڑ روپے کا جہاد فنڈ دیا تو فرمایا آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے پھر تیری جنت پکی آج کے بعد کوئی نیکی کی بھی نہ کرے لیکن اور زیادہ کر رہا ہے یہ شکر ہے اللہ تبارک آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے لیکن پھر اور زیادہ کر رہا ہے یہ شکر ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ کا شکر اسی طرح ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیو فرمایا ماں فال اللہ بے کم تم کمزور ہو اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اور اللہ بھی تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا بس یہ کہ تم اس کا شکر ادا کرو اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو پھر اس نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے ان شکر تم وہ آمن تم اللہ شاکرن نالیما تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عوام کو بھی یہی حکم دیتا ہے کرو منت و سالح و کل شکور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاؤ نیک کام کرو اور جو بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ بہت کچھ دینے کے بعد اگر ایک چیز آزمانے کے لیے لے لی تو اس پر اللہ کی شکایت شروع ہو جاتی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو بارات اور اس کے جہیز میں بہت کچھ دیتا ہے تو کوئی ایک چیز کمزور نکل آئے یا نہ دی ہو تو اس پہ شکایت شروع ہو جاتی یہ دیکھو یہ نہیں دیا اور جو کچھ دیا ہے اس کا کوئی شکر نہیں بارات والوں کو جو چاہو اچھا کھلا لو اگر نمک زیادہ کم ہو گیا اس پہ شکری شروع ہو جاتی ہے اور جو کچھ انہوں نے دیا اس پر کوئی شکر نہیں ہوتا یہ انسان کی عادت ہے ان السان علی رب ہی انسان بہت نا ہے تو میرے عزیز بھائیوں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کی نعمتوں پر تین لیول ہیں اللہ تعالی سے ڈیل کرنے کے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس پر تین لیول ہیں ڈیلنگ کرنے کے اور آزمائش آپ یہ نہ سمجھو بیماری آزمائش ہے صحت بھی آزمائش ہے مت سمجھو فقیری آزمائش ہے پیسہ اس سے بڑی آزمائش ہے اگر ایک شخص نابینا ہے تو وہ آزمائش میں ہے آنکھوں والے اس سے بڑی آزمائش میں ہے زبان جس کی بولتی ہے کان جس کے سنتے ہیں وہ اس سے بڑی آزمائش میں ہے جس کے کان کام نہیں کرتے اس کی مثالیوں سمجھو کہ میٹر کے آٹھ پیپر اس میں بچہ محنت کر رہا ہے سب کو تھوڑا تھوڑا وقت دے رہا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں اگر اس کو اس کا استاد کہے کہ بیٹے انگریزی پر محنت نہ کرو اس کے میں ویسے ہی تمہیں پورے نمبر دے دوں گا کتنا خوش ہو جائے گا خوش ہو جائے گا نا یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیپر ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ زبان سے گالیاں مکتے رہے ہو چگلیاں کھاتے رہے ہو گانے گاتے رہے ہو نہیں آنکھوں سے فلمیں دیکھی نہیں دیکھی غیر محرم عورت کو دیکھا یا نہیں دیکھا یہ سب امتحانات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نابینا بنایا اس کا ایک پیپر میں کر دیا پورے نمبر مل جائیں گے ہاں نا پورے نمبر مل جائیں گے باقی پیپروں میں امتحان ہوگا تو جس کو آنکھ دی ہے اس کا پیپر مشکل ہوا یا جس کو نہیں دی اس کا مشکل ہوا لیکن بھائیو بات وہی ہے تین لیول ہیں جس کو پیسہ دیا ہے اس کا پیسے کا حساب ہوگا جس کو نہیں دیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو پیسے کا مل جانا بڑی آزمائش ہے پیسے کا تھوڑا ملنا یہ چھوٹی آزمائش ہے جتنے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے مصغولیت سوال جواب بڑھتے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فقیر مہاجر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا فقیر مہاجر ابھی کائنات کا ہو سکتا ہے حساب بھی شروع نہ ہوا ہو وہ سیدھے جنت کے درازے پر پہنچ جائیں گے دربان پوچھے گا کون ہو تم وہ کہیں گے فقیر مہاجر ہیں دوسرا سوال تم تمہارا حساب ہو گیا کہتے ہیں حساب کس چیز کا؟ انما صبیر اللہ ہماری کل جائیداد وہ تیر تھی وہ تلوار تھی وہ تفنگ تھا وہ برچا تھا وہ بالا تھا وہ گن تھی وہ پوچھ تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف تھا یہ ہماری کل کائنات تھی اور وہ ہم مار کے لڑتے اللہ کے راستے میں فضا کر کے آئے ہیں کس چیز کا حساب دیں دربان دروازہ کھول دے گا فرقیل نفی حقم سمعت عام پانچ سدیاں جنت میں رہیں گے تب جا کر حساب دے کر چھوٹ کر آنے والے پہنچنے شروع ہوں گے تو جس کی نعمتیں کم ہیں بازار تو نظر آتا ہے کنگلہ نہ اس کا گھر ہے نہ ہے پائی پیسہ اس کے پاس ہے نہیں دنیا والے اس کی تجلیل کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پیپر کم ہیں اور اس کا حساب اول تو ہوگا نہیں ہوگا تو بہت آسان ہوگا اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں یہ سب کا سب اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اللہ چھین کر بھی آزماتا ہے ابلوکم بشر خیر فتنا ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں. اس پر تین قسم کے ڈیلنگ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو کہ بہترین ہے اور ایک قسم کی ہے جو بدترین ہے اللہ تبارک و تعالی کی تکلیف پر صبر کیا جائے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر صبر کیا جائے یہ بہت عظیم بات ہے ان نمایو فسا برون بغیر حساب اللہ تبارہ کو تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے عجب دیتا ہے ایک لیول یہ ہے دوسرا لیول یہ ہے کہ اس تکلیف پر صبر سے بڑھ کر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے بیٹا فوت ہو گیا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی اللہ تیرا شکر ہے کوئی شکر والی بات ہے ہاں یہ ایک چھین لی ہے تو کتنی نعمتیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں جو دی ہوئی اس نے ان کا شکر ادا کریں۔ دیکھو انسان انسان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے انسان انسان پر احسان بھی کرتا ہے اور تکلیف بھی دیتا ہے کھانا بھی کھلاتا ہے چٹکی بھی کاٹتا ہے اگر چٹکیاں زیادہ ہوں نعمت کم ہو تو انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ بہت پریشان کرتا ہے چھوڑو اس کو اور اگر پھول بھی ملتے ہوں کانٹے بھی لگتے ہوں ہاں پھول توڑنے جاؤ کانٹے لگتے ہیں نا تو انسان برداشت کرتا ہے پھول زیادہ ہوں کانٹے کم ہو مزہ آ جاتا ہے پھول کانٹے برابر ہوں تب انسان چلتا رہتا ہے کانٹے زیادہ ہوں پھول کم ہوں پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک کو تعالیٰ کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں اس کی نعمتیں زیادہ ہیں یا جو چھین لی ہے وہ وہ زیادہ ہے اس نے جو نعمت چھین لی ہے وہ تو ایک ہے اور جو دی ہے وہ بے شمار ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنے جاؤ تم شمار کر نہیں سکتے میں بول رہا ہوں میری زبان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے اور میں بولنا بند کر دوں گا تو نعمت پھر میرے پاس ہوگی اور میں شکر نہیں ادا کر رہا ہوں گا آپ سن رہے ہیں آپ کے کان کا شکریہ ادا ہو رہا ہے نعمتیں تو موجود رہتی ہیں انسان شکریہ ہمیشہ ادا نہیں کر سکتا اس لیے خیر اس میں ہے کہ سوری کرتے رہو اللہ معذرت ہی کرتے رہو استغفار ہی کرتے رہو اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک نعمت اللہ نے چھین لی ہے تو کتنی دی ہوئی ہے وہ نہیں چھینی پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق بنتا ہے تو دوسرا لیول یہ ہے کہ نعمت چھن جانے پر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کائرات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والذی باث فیل امیین رسولا اللہ تعالی من الله علی المؤمنین اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے پیارا محمد رسول کے طور پہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نعمت چھن گئی اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے پردہ ہٹا کر کے دیکھا ماتھے پر بوسا دیا باہر نکلے عمر بن خطاب مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے رضی اللہ وانہم. کہہ رہے جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افاد پا گئے ہیں میں اس کی پٹائی کروں گا حضرت بکر صدیق ہے کہنے لگے بات سنو انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اپنے جذبات میں لگے ہوئے حضرب صدیق نے اپنی بات شروع کر دی تو لوگ ان کو چھوڑ کر ادھر آ فرمانے لگے لوگوں یاد رکھو وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل جو شخص من کا محمد المحمد محمد اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں محمد کی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو دنیا سے جا چکے ومن من یعبد الله اللہ فہ اللہ لا يموت اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا اس لیے دین کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں پھر یا تلاوت کی وہ ماں محمد اللہ رسول محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا دخ من میں قبل رسول ان سے پہلے اور بھی رسول آ کر جا چکے ہیں اگر وہ وفات پا جائیں اور کوتیلا اگر شہید کر دیا جائیں قلب تمہارا آقاب کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے وس ایج ذی اللہ حسا اللہ تعالی اس عظیم مصیبت پر بھی شکر ادا کرنے والے کو جزا عطا فرمائے گا اتنی بڑی مصیبت کبھی کائنات نے نہیں دیکھی جتنی بڑی مصیبت صحابہ اکرام پر ٹوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہی فرمانے وہ سید ضلع ہوشیا یہاں بھی جو شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزاطا فرمائے گا تو پہلا مرتبہ صبر کرنے کا تکلیف تو بہت ہے مگر میں صبر کر رہا ہوں میں جزا فضا نہیں کر رہا میں واویلا نہیں کر رہا میں نہ نہیں کر رہا میں کسی قسم کا اعتراض اللہ تعالیٰ پر نہیں کر رہا یہ ایک درجہ ہے بڑا عظیم درجہ ہے اور دوسرا درجہ شکر کا درجہ کہ آئی تکلیف ہے مگر اللہ تعالی کی تعریف کر رہا ہے اور تیسرا درجہ رضا کا درجہ دل کے اندر سے خوش ہو جاوے کہ یا اللہ جو نے میرے بارے فیصلہ کیا میں اس پر خوش ہوں فرمایا فمر رض یا فلا رضا سخت سخت جو اللہ تعالیٰ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا اور جو اللہ تعالی پر ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو گیا اور ہونا تو پھر وہی ہے جو اللہ نے چاہا میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایک جماعت کا امیر ہے اس کے ساتھ ڈرائیور چلتا ہے امیر کا ایک شیڈول ہے میں فلاں دن فلاں جگہ جاؤں گا اگلے دن فلاں جگہ پہنچوں گا اس کے پروگرام طے ہیں اور اگر ڈرائیور اپنے کسی دوست رشتہ دار کو یہ فون کر رہا ہو کہ جی میں فلاں وقت تجھے ملوں گا فلاں وقت تجھے ملوں گا اور اس کا روٹ اور ہو امیر صاحب کا اور ہو تو امیر صاحب اگر فون سنے اس کا تو ہسیں گے نا کلو <تصفح> میں نے ادھر جانا بھی نہیں اور یہ خام خان سے وعدے کر رہا ہے پھر وہ ہو, ہوگا ہو, کیسے ہوگا بھی ایسے ہی کہ چونکہ اس نے امیر صاحب کے ساتھ جانا ہے اس کے سارے وعدے خلاف ہو جائیں گے اور اگر وہ وعدے کرے اس علاقے کے دوستوں کے ساتھ جدھر امیر صاحب نے جانا ہے تو اس کے سارے وعدے وفا ہو جائیں گے حالانکہ امیر بھی مخلوق ہے اور ڈرائیور بھی مخلوق ہے اور ادھر کیا ہے انسان مخلوق ہے اور رب اس کا خالق ہے اس نے بھی روڈ میپ تیار کیا ہے ساری کائنات میں کیا کچھ ہوگا اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے فلاں دن یہ فلاں فلاں جگہ ہوگا اگر ہماری بات اس کے لکھے کے موافق ہو جائے تو وعدے وفا ہو جاتے ہیں ہماری بات اس کے لکھے کے موافق نہ ہو تو پھر ماں شاہ اللہ کانا لم لم جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہے تو رب ذوالجلال اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اگر ناراض ہوگا تو کیا کر لے گا کیا کر لے گا سر پھوڑ لے گا کچھ نہیں کر سکتا بس اپنی ناراضگی سے اپنے مولا کو ناراض کر لے گا تو تین لیول ہیں پہلا ہے تکلیف آ جانے پر صبر کرے آزمائش آنے پر شکر کرے دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ یہ کہ تکلف سے شکر ادا کا کرے اور دل اس کا پریشان ہو نہیں دل سے بھی خوش ہو جائے کہ یا اللہ یہ تو فلم پہلے سے بنی ہوئی تھی اور اس موقع پر ایسے ہی ہونا تھا اور جیسے آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح راضی اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں یہ ہمیں شکر کیسے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے آپ نے راتوں کا قیام فرما کر راتوں کا قیام فرما کر بتا دیا کہ اس طریقے سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا جاتا ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں تکربا بشینت حدیث قدسی ہے رب دلجلال کا فرمان ہے میرے قرب کے وسائل تو بہت ہیں لیکن مجھے جو سب سے محبوب اور پسندیدہ کام ہے وہ وہ والے ہیں جو میں نے تم پر فرض کیے ہوا ہے اللہ تعالی کے قرب کا محبوب طریقہ اللہ کے نزدیک محبوب طریقہ وہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہوئے ہیں رمضان کے روزے دن کی پانچ نمازیں توفیق تو حج اور زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین طریقے ہیں تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے کہ ابھی جم ہوں پھر کران ہو گئی ہے اثر کی ابھی تو اثر پڑی تھی ابھی تو کوئی کام نہیں کیا اور مغرب ہو گئی ہے پریشان ہونے کی بجائے شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر خوش ہو جاوے کہ یا اللہ ہمیں تو تجھے خوش کرنا لازم ہے اس لیے کہ تیرے دربار میں پہنچنا پڑے گا تو حساب لے گا اور ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تو کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے پیارے حبیب علیہ سلاد السلام کو بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ کن کاموں پر اللہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور یہ نماز واجب یہ ان کاموں میں سے ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر ہے اگر تو نہ بتاتا تو ان کا حال بھی وہی ہوتا جو رات کی تجدد کا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتا تو فرض نمازوں کا وہی حال ہوتا جو رات کی عبادت کا ہے یا اللہ تون نے ان کو ہم پر فرد کر کے بہت فضل کیا ہے اس لیے میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں خوش ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے از دنیا یا بلال بلال اذان کہو ارے نا ہمیں راحت پہنچاؤ اذان ہوتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے کہ اپنے حبیب سے ملاقات ہوگی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 کہ اللہ تعالی کا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندے کا شکر ادا نہ جس جس نے آپ کے ساتھ خیر خواہ کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا یہ کرد بن جاتا ہے ہم بڑے نہ شکرے ہیں انگریز کسی کی بات کسی نے اچھائی کی اور فوراً تھینک یو تو کہہ ہی دیتا ہے نا ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے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 نعمتوں کے شکریہ کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندے بنا لے ہم بندوں کے بھی شکریہ ادا کریں ربعت الجلال دل کے بھی اور جس طرح یہاں جمع ہے اللہ ہمیں جنتوں میں ایسے جمع کرے ما علین اللہ الله كانت محترم بھائیو اور بہنو اللہ تبارا کا وطالہ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 کہ جو شخص ایمان کے بعد کافر ہو جاتا ہے من کفر بعد ب ہی من اکر و کلبن شرح بال قفریم غد اللہ وزابن عظیم فرمایا کہ جو شخص کفر کی بات کرتا ہے کفر کا کلمہ بولتا ہے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 جتنے لوگ معاشرے میں مسلمان ہوتے ہیں کافر اس کو کیا کہتے ہیں مسلمان ہو گیا نہیں کہتے کہتے بے دین ہو گیا تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہوئے مطلب یہ مسلمان ہوئے جیسے ہمارا میڈیا مجاہد کو دہشت گرد کہتا ہے تو اگر کوئی مجاہد بن جائے کہ میں مجاہد ہوا تو کہہ دے میں دہشت گرد اس کو پتا نہیں دہشت گرد کو کہتے ہیں اس نے لوگوں کو سنا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 یہ گداری ہے یہ دشمن کی طرف سے جسوسی ہے اس کی سزا موت ہے حاتب میں نبی ولتا کو بلایا حاتب پہ آپ نے خط کیوں لکھا کہا جی جلدی مت کیجئے گا میں کافر نہیں ہوا میں نے سوچا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 آپ کو معلوم نہیں یہ بدری ہے اور جب یہ بدر میں لڑ رہے تھے رب جلال دن کو دیکھ رہا تھا اور ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا اے معلوم غفرت تلاک آج کے بعد جتنے بھی گناہ تمہارے ہو جائیں میں نے آج ہی معاف کر دی بدری ہے تو میرے عزیز بھائیوں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 سب سے پہلا گروہ جن کی چربی اور جن کے چمڑے کے ساتھ جہنم کی آگ کو بڑھکایا جائے گا وہ تین قسم کے لوگوں کے ایک وہ ہوگا مولوی صاحب کاری صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو پیش کرے گا ارف ہم فہ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 اب بتا میرے لیے کیا لائے ہو حکم دیا جائے گا ٹانگ سے پکڑ کے چہرے کے بل گسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر غازی صاحب کو لایا جائے گا اللہ تبارہ و بارہ اپنی نیم شمار کرے گا میں نے تجھے طاقت دی ہمت دی جسم مضبوط بنایا کیا کر کے آئے ہو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 من عین ان انتہائی زیادہ درجہ سینٹی گریڈ پر گرم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے اس کی آتے کٹ کر باہر آ جائے گی سر پہ ڈالے گا تو سر سے لے کر نیچے تک چمڑی ادھر جائے گی یو سب و میں فوکر اسم الحمی یوس ہر بہی معافی بتون جلوت وحم مقام من حدید اللہ المستعان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 کہ اگر دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں فل قاتل ول مقتول و پھر قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ السلام قاتل تو جائے مقتول کیوں گیا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 میں یک فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ گواہی نہ چھپایا کرو جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناگار ہوگا دل گناگار ہوتا ہے دل نیک ہوتا ہے ابود اللہ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حکم اس بات کا ہے کہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے ریاکاری نہ ہو نیت کی خرابی نہ ہو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 اس کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القلوب السدا و, و ذکر اللہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور ان کی پالش اللہ کی یاد اللہ کی یاد میں استقف اللہ استغفار کے کئی سگے ہیں ربر وارحمان تخر الرحمین اللہ مان ربی لا تخلگہ نہیں استفر اللہ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 پہلے